جمعہ کا دن اکتیس اگست اور سال دو ہزار اٹھارہ ہے میں ہوں دوستیں بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں جبکہ دوسرے حصے میں ہم بی این ایم کے شہید رہنما شہید رسول بخش مینگل کی زندگی اور جد و جہد پر مختصر روشنی ڈالیں گے اور شہید رسول بخش مینگل کی زندگی پر مختلف بلوچ رہنماؤں کے اظہار خیال بھی شامل کریں گے سب سے پہلے مختصر خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بل مستنگ فوجی آپریشن دوسرے روز بھی جاری بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے اور لاپتہ کرنے کا خدشہ واشق سے گزشتہ روز گرفتار کیے جانے والے نوجوان کی لاش ورثہ کے حوالے بلوچستان جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری اواران سے مزید دو افراد فورسز کے ہاتھوں لاپتہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کر لی جاؤ بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنما کے گھر پر چھاپہ لوائقین پر تشدد گھر میں تھوڑ پھوڑ وی این ایم کے سابقہ جونیئر جوائنٹ سیکرٹری رسول بشمینگل کی یوم شہادت کو نو سال مکمل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات اور دیگر واقعات میں بچوں سمیت پانچ افراد جان بحق چار افراد زخمی کراچی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دو مہاجر نوجوانوں کو پھانسی کی سزا سنا دی لاپتہ بلوچ نوجوان ناصر حسین کی والدہ نے اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کرنے کی اپیل ڈیرا بکٹی میں صحت کی سہولیات ناپید دوران زچ کی ماں اور بچہ جان بھاگ ایران جوہری معاہدے کے ضابطوں کے تحت کام کر رہا ہے آئی اے ای اے اب خبریں تفصیل کے ساتھ گزشتہ روز سے مستم کے مختلف علاقوں دلبند جوہان اسپلنجی شیشار نرمک اور روبدار میں پاکستانی فوج کی جانب سے وسیع پیمانے پر فضائی اور زمینی آپریشن تاحال جاری ہیں اطلاعات کے مطابق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بسنے والے بلوچ چرواہوں اور ان کے مال مویشیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ دوران آپریشن مختلف مقامات پر ہمارے سرمچاروں کا سامنا پاکستانی فورسز سے ہوا ہے اور دونوں طرف سے شدید نوعیت کے جھڑپوں میں قابض پاکستانی فوج کے پانچ اہلکار ہلاک اور متحد اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق ضلع واشک کے علاقے راہے تریپ میں گزشتہ روز فورسز نے گھر گھر سرچ آپریشن کر کے دو افراد سولہ سالہ مجید علی جان اور ولد نبی بخش کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا اور تازہ اطلاعات ہیں کہ آج صبح لاپتہ کیے جانے والے مجید علی جان کی تشدد زدہ لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی جبکہ ولد نبی بخش تاحال لاپتہ ہیں واضح رہے بلوچستان میں اکثر بیشتر پہلے سے لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی لاشوں کو کچھ عرصے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مقامی انتظامیہ کے حوالے بھی کیا جا رہا ہے اور بعض دفعہ جعلی مقابلوں میں بھی پہلے سے جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی لاشوں کو پھینکا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے آواران سے فورسز نے دو افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت ذاکر ولد مراد اور خلیل احمد ولد امین کے نام سے ہوئی جو آباران کے علاقے کولوا کے رہائشی ہیں واضح رہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیچ کے علاقے آسیاباد میں بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے خود کو گھیرنے کی کوشش کرنے والے سکیورٹی فورسز پر راکٹوں اور خودکار کار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سکیورٹی فورسز کو شدید مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا اور دوسری طرف مغرب کے وقت پنجگور کے علاقے دوک کے مقام پر قائم ایف سی چیک پوسٹ کو لانچروں سے نشانہ بنانے کی ذمہ داری بھی سرباز بلوچ نے قبول کر لی جس میں سیکیورٹی فورسز کے متعدد اہلکار علاق اور زخمی ہوئے ترجمان نے کہا بی آر کی کاروائیاں ایک آزاد بلوچ ریاست کی قیام تک جاری رہیں گی ریڈیو زرمش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ضلع اواران کے تحصیل جاؤ کے علاقے زیلگ میں واقع بلوچ نیشنل موومنٹ اواران ریجن کے رہنما اقبال بلوچ کے گھر پر پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اقبال بلوچ کی عمر رسیدہ والدہ سے بد کلامی بھی کی گئی تاہم بی این ایم رہنما گھر پر موجود نہیں تھے آج بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جونیئر جوائنٹ سیکرٹری رسول بخش مینگل کی نویں یوم شہادت ہے جسے 23 اگست 2009 کی شام ایف سی اہلکاروں نے درجنوں افراد کی موجودگی میں اتل کے علاقے وایارو سے لاپتہ کرنے کے بعد نہایت برحمانہ طریقے سے تشدد کے بعد شہید کیا ان کی میت اکتیس اگست 2009 نو کو ان کے اغوا کی جگہ سے چالیس کلومیٹر دور بیلا کے علاقے ویلپٹ گنداچھا میں کلندری ہوٹل کے قریب درخت سے لٹکی ہوئی ملی تھی واضح رہے 2009 نو سے لے کر آج تک بی این ایم کے کہیں رہنماؤں کو پاکستانی فوج نے اسی طرح حراست میں لے کر لاپتہ کرنے کے بعد انہیں شہید کیا ہے یا جالی مقابلوں میں مارا ہے جن میں بی این ایم کے بانی صدر غلام محمد بلوچ مرکزی ممبر لالا منیر بلوچ سکریٹری جنرل ڈاکٹر منان بلوچ فائنانس سیکریٹری سمت تگرانی انفارمیشن سیکریٹری آجی رزاق بلوچ سی سی ممبر نصیر کمالان سی سی ممبر ساجد سی سی ممبر آغا عابد شاہ اور رزاق گل سمیت متحد مرکزی اور زونل عہدیداروں کو بھی راست میں لے کر شہید کیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ رمضان بلوچ اور غفور بلوچ سمیت متحد رہنما کئی برسوں سے لاپتہ ہیں اطلاعات کے مطابق مقبوضہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے ازار گنجی میں کار اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں کار ڈرائیور شبیر ول گل محمد عمر علاق اور دوسری طرف پشین سرنان روڈ پر کار اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بھاگ جبکہ حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے مستوںگ کے علاقے دشت میں ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار بیس سالہ عاشق علی ولد گل محمد لانگو سکنا دشت جان بھاک ہو گئے ہیں دوسری جانب بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ابچوکی میں ایک بچہ جان بھاک ہو گیا ہے ایک اور واقعے میں زوب کے علاقے اخوا زادہ ٹاؤن میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے پانچ سالہ بچہ جان بھاک ہو گیا کوئٹہ میں ایک اور واقعے میں سریاب روڈ پر موٹر سائیکل چیننے کی واردات میں مذمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان محمد عمر بلد منگی خان جمالی زخمی ہوئے پاکستان انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دو معاجر نوجوانوں محمد راشد عرف ماسٹر اور زائد عباس زیدی کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے ان کو پی ٹی آئی کے رہنما زہرا شاہد کے قتل کے جرم میں سزا سنائی ہے جسے مئی 2013 تیرہ میں قتل کیا گیا سزا پانے والے دونوں نوجوانوں کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے واضح رہے ایم کیو ایم لندن کے کارکنوں کو پاکستان میں ایک عرصے سے جبری گمشدیوں اور ماورا عدالت قتل کا بھی سامنا ہے یاد رہے اسی سال پچہتر سالہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو بھی ماور عدالت قتل کیا گیا تھا جن کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے تھا جاؤ کی رہائشی ناصر حسین کے والدہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بیٹے ناصر حسین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ناصر حسین گردوں کا مریض ہے اور ہمارے گھر کا واحد سہارا بھی اور اب چوکی میں ایک حجام کی دکان میں بطور کاریگر کام کرتا تھا واضح رہے کہ ناصر حسین کو اب چوکی سے دو ماہ پہلے ان کے رشتہ داروں کے گھر سے فورسز نے لاپتہ کر دیا تھا ڈیرا بکٹی میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے دوران زچگی ماں اور بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق اڑان کو الہ آباد کے رہائشی محمد نواز مندوانی کی حاملہ بیوی کو زچگی کے لیے سوئی لایا گیا تھا جہاں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے اسے رحیم یار خان لے جایا گیا تھا جہاں دونوں زچا و بچہ وفات پا گئے واضح رہے ضلع ڈیرہ بکٹی تین تحصیلوں پر مشتمل تین لاکھ سے زائد آبادی والا علاقہ ہونے کے باوجود اس میں اسپتال اسکول اور دیگر بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں جبکہ رواں سال کے اوائل میں ضلع ڈیرہ بکٹی میں وبائی مرض سے دس سے زائد بچوں کے جام ہونے کا کیس بھی سامنے آیا تھا واضح رہے بلوچستان میں دوران زچگی ماؤں کی شرح اموات باقی علاقوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے اور یہی صورتحال نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کی بھی ہے جوہری نگرانی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں سے متعلق طے پانے والی پابندیوں کی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے ایران کی جانب سے بھر وقت اور مؤثر تعاون فراہم کیا جا رہا ہے جس میں تفصیلات تک رسائی اضافی ضابطوں کا اطلاق اور اعتماد میں اضافہ شامل ہے واضح رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مئی میں امریکہ کو معاہدہ سے نکالنے اور ایران کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے دوسری سہ ماہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی افزودہ یورینیم کے ذخائر اور دوسرے امور میں طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے رپورٹ دیکھنے کے بعد فرانس کے وزیر خارجہ جین ڈرین کا کہنا تھا امریکہ کے اخراج کے باوجود ان کا ملک بدستور معاہدے پر قائم ہے انہوں نے ویانا میں جمرات کے روز ایران سے متعلق یورپی یونین کی پالیسی پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہونے والے وزراء خارجہ سے کہا کہ تیران کو امریکی پابندیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں اور ایک ایسا مستقل مالیاتی طریقہ کار اپنایا جائے جو ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے میں معاون ثابت ہو आप सुन रहे हैं रेडियो जुर्म्बिश उर्दू की आजमाइशी नशरियात अब सुनिए रेडियो जरुबिश का दूसरा हिस्सा